رحم اللہ من بسم اللہ الرحمن الم نشرح لك صدرك عنك وزرك انقض سورة انشراح تیسرے بارے کے سورتوں میں سے ایک ہے سورہ شرح یا سورہ علم نشرہ حجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورت میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو آٹھ آیتیں ستائیس کریمات اور ایک سو تین حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان حالات سے کے آغاز کے ساتھ ہی یہ, قائق آپ کو کرنا پڑا۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا کوئی اندازہ آپ کو قبل نبوت کے زمانے میں نہیں تھا اسلام کے تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخالفین کے جو پہاڑ کھڑے کر دیے مخالفت کی کے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے جو وہی معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا جس میں آپ پہلے بڑے عزت کے نگاہ سے دیکھے جاتے تھے وہی رشتے دار دوست اور قبیلے اور محلے کے لوگ آپ سے منہ پھیرنے لگے آپ کو برا کہنے لگے جو پہلے آپ کو ہاتھوں ہاتھ تھے۔ مکہ میں کوئی شخص آپ کی سننے کا روادار نہ تھا۔ آپ پر آوازیں کسی جانے لگی ہر ہر قدم پر آپ کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھی اگر کیا آہستہ آہستہ آپ کو ان حالات بلکہ ان سے بدرجہ بدر جہاز زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی لیکن ابتدائی زمانہ میں آپ کے لیے نہایت دلشکن حالات اسی بنا پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا اللہ تعالیٰ کو اطادا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تین بڑے نعمت عطا فرمائی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ بھی شکستہ ہو ایک یہ کہ ہم نے آپ کو شرائے صدر عطا فرمایا دوسری یہ نعمت ہے کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کے کمر کو جھکائے ہوئے تھے یعنی وہ غیر ضروری کام جو وحی کے ذریعے ہی آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ غیر ضروری ہے لیکن پہلے معاشرے کے فرق کی حیت سے آپ ان مباحق کا مخت کیا کرتے تھے تیسری بات جو اللہ نے بطور نعمت کے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے تذکروں کو ہر چار سو عام کر دیا ہے اور یہ مقام اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی اس کے بعد اللہ تبارک بتانا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ دور جس سے آپ کو صادقہ پیش آ رہا ہے کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے بلکہ اس تنگی کے ساتھ, ساتھ جگہ ہی فراخی آپ کو عطا کر دی جائے گی قریب قریب یہی بات ساتھ ہی سورہ دہا میں ہو گزی ہے کہ آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آخری صورت میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ضروری مشاغل سے فاروغ ہو جائے تو عبادت کے مشبت اور ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اپنے رب سے لو لگا لے. یہ وہی ہدایت ہے جو سورہ مزمل کے آیت نمبر ایک سے آیت نمبر نو تک کے اندر ہو گزری ہے پر شادی پر جانا ہے بسم اللہ شرح کا سب رکھ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا وبانا ان کا وندرکھ اور ہم نے اتارا آپ پر سے آپ کے بوجھ کو اللہ بھی ام کا جس نے آپ کے پیڑ چکا دی تھی اللہ تبارک و تعالی کلام کے آغاز ہی میں اس بات کو پرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں شدید مشکلات پر سب پریشان تھے جو اسلامی دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد ابتدائی دور میں آپ کو پیش آ رہی تھی ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی کیا ہم نے یہ اور یہ عنایت تم پر نہیں کی پھر آپ ابتدائی نبوت کے تبلیغ کے زمانے میں پریشان کیوں ہے رفانہ الگ ذکر اور ہم نے بلند کیا ہے تیرے تس کو دیکھو نمال حوصل کی سرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یعنی یہ مشکل جل ختم ہو جائے گا اور آسانی آ جائے گی ایسا ہی ہوا ان نمال حوصل کی بے شک یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے فضا فراختہ بس جب آپ فارغ ہو یعنی اپنے ضروری مشاورت سے فن سب بس آپ محنت کیجئے وہ علادی کا فرحب اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے یعنی اپنے رب کی طرف اپنے تمام تر توجہ کو مرکوز کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے جستجو میں لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس کا شکر ادا کیجیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہے آپ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے تو میں اس کو اس مجلس سے بہتر مجلس میں یاد رکھتا ہوں کہ جس مجلس کے سامنے اور جن لوگوں کے سامنے وہ میرا تذکرہ کرتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اللہ تبارک کو دادا فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد رکھتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے علم میں رکھتا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث میں ہے اس کا مفہوم ہے کہ کچھ بندے روز محشر ایسے ہوں گے کہ جب اعمال کے حوالے سے وہ ناکامیوں کی طرف جا رہے ہوں گے اللہ تبارک کو تعالیٰ کی طرف سے خدوصی فرمان جاری ہو جائے گا کہ روک دو اس کے حساب اور کتاب کو آپ فرشتے حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے کے سارے امان تو تھو گئے ہیں اور ان امان کے روح سے تو یہ انسان ناکام ہونے والا ہے پھر اللہ تبارک کو تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے رات کی تنہائیوں میں سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے بے ساختہ اس کے زبان سے ایک جملہ نکلا تھا اور وہ تھا سبحان اللہ یا الحمدللہ یہ وہ جملہ تھا کہ جس کا اس کو بھی خبر نہیں اور ظاہر بات ہے کہ رات کی تنہائیوں میں سونے کے اندھیروں میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا وہاں موجود نہیں تھا مجھے معلوم ہے کہ اس بندے نے میرے جو تسلیم کی ہے میرے جو حمد اور سنا بیان کی ہے اس لیے کہ یہ کائنات میں مجھے بڑا مانتا تھا اس لیے بے ساختہ اس کے زبان پر میرے حمد و سنا جاری ہوا اس کا یہ عمل بھی اس کے احمد کے پلٹے میں رکھ دو جب وہ فرشتے اس ایک کلمی کو اس کے اعمال کے تراز میں رکھ دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس ایک جملے کے برکت کی وجہ سے اس کے نیکیوں کے پٹرے کو باری فرما دے گا اور یہ شخص بجائے ناکامی ہونے کی کامناز فراہم دے دیا جائے گا تو ہر وقت آنے والے وقت میں پہلے کے بنسبت زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے کیا معلوم اللہ تبارک و وطالعہ کو اپنے بندے کا کون سا تصدیح پسند آ جائے جس کو بنیاد بنا کر قیامت کے دن یہ انسان کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جائے وہ آخر ان الحمد للہ وب العالمین